پاٹ وہ کچھ دھار یہ کچھ زار ہم یا الہی کیوں کر اترے پار ہم اپنے میں ذکر کیا ہے اور یہ تو اللہ والے تھے اصل بات تو ہماری ہے اور یہ یوں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اے مولا اس دنیا کی پریشانیاں مشکلات ٹینشنیں مسائل نفس شیطان پاٹ وہ کچھ پاٹ کہتے ہیں چوڑے پتھر کو جو دریا کے بیچ میں ہوتا ہے جو پار کرنے میں کشتی کو تنگ کرتا ہے اس سے ٹکرا کر جہاز جو ہوتے ہیں بڑے بڑے وہ بھی ٹوٹ جاتے ہیں حادثے کا شکار ہوتے ہیں پارٹ وہ کچھ دھار یہ کچھ دریا کی روانی تیز ہے دھار بڑی تیز ہے اور بندے کا حال یہ ہے کہ وہ زار ہے زار یعنی بیمار اور جس کو بولیں کمزور تو بندہ کمزور ہے دریا تیز بہ رہا ہے اور بڑے بڑے فتنے جنم لے رہے ہیں الہی کیوں کر اترے کیسے اترے پار ہم کس طرح پھر اس جنجال سے جان چھوٹے اگر تیری رحمت شامل حال نہ ہوٹ کچھ کچھ زار ہم ہاں ہاں پاٹ بو کچھ دھار یہ کچھ ذار ہم پاٹ وہ کچھ دھار یہ کچھ زار ہم یا علاحی کیوں کر رت پار ہم یا علاگ کیوں کر اترے پار ہم یا علاحے کیوں کر اترے پار ہم کس بلا کی می کس پلا کی ماں سے ہے سرشار ہم کس پلا کی سے ہوتے نہیں خوشیار ہم دل ٹلا ہوتے میں کہتے ہیں شراب کو جام کو جب شرابی جام پی لیتا ہے تو وہ الٹا پڑا ہوتا ہے اوندا پڑا ہوتا ہے اور کئی کئی گھنٹے آلہ حضرت اپنے آپ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ کون سی میں ہے کون سا جام ہے کون سی ہم نے شراب پی لی ہے مراد یہاں غفلت کے پردے جو آنکھوں پہ ہمارے پڑ گئے ہیں کہ دن ڈھلا دن جو ہے وہ نکل آیا ہے اور بہت سورج نکل گیا ہے اب تو دن ختم ہوگا اور ہم ہوشیار نہیں ہو رہے ہمیں ابھی جو ہے وہ بچپنی ہی نہیں ختم ہو رہا ابھی جوانی کے مزے ہی ختم نہیں ہو رہے موت کی مرنے کے بعد کی کوئی تیاری نہیں ہو رہی داڑی میں سفیدی جھلکنے لگی سر پہ سفید بال نظر انے لگے جسم کی کمزوری قبر اور موت کی یاد دلانے لگی لیکن پتہ نہیں کون سا نشہ ہم پر طاری ہے کہ ہم پھر بھی اٹھتے ہی نہیں ہیں ہوشیار ہی نہیں ہوتے کس بلا کی میں سے ہیں سرشار ہم ارے دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم یہ نصیحت کا وہ انداز ہے جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی کو اللہ پاک نے عطا فرمایا مزید تم تم سے کے جن سے نا مک بولے ہر بازار ہم ہر, بازار ہم ہر بازار ہم جنس کہتے ہیں کسی چیز کو یعنی ہم وہ چیز ہیں کہ جسے کوئی خریدے ہی نہیں نا مقبول ہر بازار ایک چیز ہوتی ہے ایک ایک بازار میں نہیں کی کہیں اور بک جائے گی کسی اور جگہ بک جائے گی لیکن ہم وہ چیز ہیں ایسے نکم ہیں کوئی ہمیں خریدنے کو تیار نہیں لیکن ایک ہے جو ہمیں پالے ہوئے ہیں ہیں گندے نکمے کمین مہنگے ہو کوڑی کے تین کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑو درود ہمیں انہی نے پالا ہے اگر وہ نہ پالتے تو کون پالتا کوئی ہمیں ہا... منہ بھی نہ لگاتا سرکار نے سینے سے لگایا ہوا ہے اپنے قدموں سے لگایا ہوا ہے اپنا نام لینے کی توفیق ہی عطا کرتے ہیں اپ... اپنی ذات پر درود پڑھنے کی اپنا ملاد منانے کی توفیق ہی ہیں یہ اللہ تبارک و کا انعام ہے ہم پر اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے ہم پر کہ تم کرم سے مشتری ہر عیب کے مشتری یعنی خریدار آپ ہر ایب کے خریدار ہم جیسوں کو بھی آپ نے پالا ہوا ہے اور ہم کیا ہیں جنس ہے جن سے نا مقبول ہر بازار جنس نا مقبول ہر بازار کون ہے وہ ہم لوگ اس کلام کی جو ردیف ہے وہ اعلیٰ حضرت ہم ہر شیر کے آخر میں آئے گا ہم ہم, ہم. ذرا ہم کا بھی کرشمہ دیکھیے گا کیسے ہم لگاتے ہیں اور پھر آخری شیر میں تو کمال کر دیں گے دشمنوں کی آخ میں بھی پھول تم دشمنو کی آخ میں بھی دوستوں کی, دوستوں کی بھی نظر میں فار ہوں دوستوں کی بھی نظر میں اپنے کا اپنے باسو سد کا اپنے سو کا المدد کیسے توڑے پوتے پنٹار ہن کیسے توڑے یہ پوتے پن تار ہن کہتے ہیں غرور و تکبر کو ایک وہ وقت تھا کہ کعبے میں تین خدا رکھے ہوئے تھے تو میرے آقا کے وہ بازو تھے کہ جنہوں نے ان وہاؤں کو ان باطل خداوں کو توڑا تھا ان بازو کا صدقہ آل حضرت کہ یا رسول اللہ ایک تو وہ باطل خدا تھے جو آپ نے توڑے تھے اور کعبے کو پاک کیا تھا اس لوس سے اور یا رسول اللہ ایک یہ گندگی ہے جو ہمارے دل میں پڑی ہوئی ہے یہ پندار یعنی تکبر کا ایک بت ہم پتا نہیں اپنے ابو کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ میں گم رہتے ہیں اپنی ذات کو نخوت غرور اور تکبر و فخر میں ہم نے ڈھالا ہوا ہے یار اللہ کیسے یہ بت ٹوٹے اور کیسے ہم آجزی کے پیکر بن جائیں آپ کے بازو کا صدقہ آپ اس نخوت غرور کو نکال لیجیے کیسے توڑے یہ ہم کیسے توڑے یہ پوتے بلند ہم اپنی رحمت, رحمت کی طرف دیکھیں حضور اپنی رحمت, رحمت طرف دे دे کی طرف دیکھے حضو ر اپنی رحمت کی طرف دیکھے جانتے ہیں جیسے ہیں پد کار ہم جانتے ہیں جیسے ہیں پد ہم اپنے کوچے سے نکالا تو نہ دو اپنے کوچے سے تو نہ تو ہے تو حد بھر کے تو خوار ہمارا خوار خدائی خوار وہ بندہ ہوتا ہے جس کو کوئی اپنے پاس بیٹھنے نہیں دیتا ساری خدائی جو ہے وہ اس سے خوار ہوتی ہے بےزار ہوتی ہے کہ یہ کہاں گیا یہ ہم بھی ایسے ہی ہیں ہمیں کون منہ لگائے رسول اللہ آپ نے نبھایا ہوا ہے اگر آپ نے بھی اپنے کوچے سے نکال دیا تو ہمیں نبھائے گا کون ہمیں کون اپنا بنائے گا یا رسول اللہ اپنے کوچے سے نکالا تو نہ دو اپنے کوچے سے نکالا تو نہ دو بر کے خدائی وار ہم ہے تو ہد بر کے ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کری ایک ٹکڑا ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا ہے قریب سخی کے مال میں حقدار ہم ہے سخی کے مال میں حقدار ہم بال میں ہقدار با تا تم شاہ تم مختار تم تم شار تم مختار تم بے نوا ہم زار ہم ناچار ہم بے نوا, زار نا نا بے نوا, بے نوا زار ہم زار ہم ناچار ہم تم نے تولا پھیر ایسا کتنا رکھتے ہیں آزار ہم ایسا کتنا رکھتے ہیں آزار ہم ایسا کتنا رکھتے ہیں آزار ہم رسول اللہ یا رسول اللہ آپ کے قدموں میں بڑے بڑے مجرم آئے آپ نے انہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا آپ کے قدموں میں آنے والے کفار کس کس مرتبے پہ آپ نے اپنے کلمے کو پڑھا کے انہیں پہنچا دیا آپ نے کسی کو صدیق اکبر بنا دیا کسی کو عمر فاروق اعظم بنا دیا کسی کو عثمان غنی بنا دیا کسی کو حیدر کرار بنا دیا کسی کو آپ نے کس مرتبے پہ پہنچا دیا کس کو کیا بنا دیا حدشہ سے آئے ہوئے بلال کو رش کے قمر بنا دیا آپ نے کس صحابی کو کس کس مرتبے پہ پہنچایا یارسول اللہ آپ کی نظروں سے تو سب پل رہے ہیں کوئی جنید بغدادی بن گیا کوئی سلطان العارفین بن گیا کوئی بایزید بستامی بن گیا کوئی غوثِ آزم بن گیا کوئی خواجہِ اجمیر بن گیا کوئی داتاِ لاہور بن گیا کوئی عالی حضرت بن گیا کوئی امیر اہلِ سنت بن گیا یا رسول اللہ آپ نے تو کیسے کیسوں کو نواز دیا کتنا کتنا نواز دیا ہم, ہم کونسا کوئی ایسا تو ہم نہیں آقا کہ آپ ہمیں نہ سوار سکے ہمارا ہم پہ کرم نہ کر سکے ہم نے کوئی ایسا آزار نہیں رکھا ہوا نہ ہمیں سنوارنے میں آپ کو کوئی تکلیف ہے آپ تو ایک اشارہ کرو گے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا یا رسول اللہ تم نے تو لاکھوں کو جانے پھیر دی ان کو ایسی زندگی عطا کر دی کہ گویا حیات ابدی انہیں مل گئی آج بارہ بارہ سو سال ہو جاتے ہیں چودہ چودہ سو سال ہو جاتے ہیں ان کے وسالے پاک کو لیکن پھر بھی ان کا نام زندہ ہے یہ کیسی جان عطا کی؟ کیسی زندگی عطا کی آکا ہمیں بھی ویسی زندگی عطا کر دو آکا ہمیں بھی اچھا کر دو ہماری جان بھی ایسی کر دو کہ ہماری زندگی بھی اچھی ہو جائے موت بھی اچھی ہو جائے مرنے کے بعد بھی لوگ ہمیں اچھے نام سے یاد رکھے. ایسا کتنا رکھتے ہیں آسان تم نے تو لاکھوں کو جانے پیر تم نے تو لاکھوں کو جانے دی کت نام رکھتے ہیں آسار کتنا رکھتے ہیں آسار قسمت پورو را کی سور و ہیرا گارے فور اور غار ہیرا دونوں میں گار ہے لیکن دنیا کا کوئی غار ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا ہے اعلیٰ بھی حیض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے جس طرح ان غاروں کو نواز دیا اپنے مبارک قدوم میں میں منت لزوم سے آپ گئے تو وہ غاروں کی قسمت جاگ گئی آج بھی ان کی زیارتیں کی جاتی ہیں وہاں جا کے نوافل پڑے جاتے ہیں وہاں جا کے برکتیں لوٹی جاتی ہیں ہے کوئی دنیا کا ایسا ماؤنٹین ہے کوئی ایسا پہاڑ جس پر جا جا کے لوگ نفل پڑھتے ہوں جہاں جا کے لوگ روتے ہوں آنسو بہاتے ہوں ارے میرے آقا نے جن غاروں کو نوازا وہ غار بھی آج لوگوں کے لیے رشک بن چکے ہیں وہاں جا کے لوگ عبادتیں کرتے ہیں بیٹھ کے دعائیں کرتے ہیں اعلی حضرت کا جو ایک معاملہ تھا نا آقا نے جس کو جس طرح نوازا اعلی حضرت اس انداز سے مانگتے تھے یا رسول اللہ آپ نے اس کو تو یہ نوازا مجھے بھی عطا کیجیے آپ نے غاروں کو نوازا مجھے بھی وہ غاروں والا کچھ عطا فرما دیجیے آپ نے چاند کو نوازا ہیں آکا آپ نے چاند کو روشنی عطا کی الا حضرت کہتے ہیں رسول اللہ مجھے بھی روشنی دیجئے چاند کو داغ عشق دیا مجھے بھی داغ عشق دیجئے وہ شعر ہے نا دل کو دے نور داغ عشق پھر میں فدا دو نیم کر چاند کو نور دیا داغ عشق دیا پھر اسے دو ٹکڑے کر کے اور نواز دیا میرے آقا کی انگلی نے دو ٹکڑے کیا نا دو ٹکڑے ہوا تو کیا ہوا انگلی کس کی تھی وہ بھی تو دیوانہ ہے میرے آقا کا اعلی دیکھتے ہیں کس کو کیسے ملا پھر مانگتے ہیں رسول اللہ مجھے وہ نور بھی چاہیے داغ عشق بھی چاہیے اور دو ٹکڑے کرنے والا ایک جو موضاء کیا ہے ادھر بھی کوئی کرم ہو جائے یہ دل بھی آپ کی طرف سے آپ کی انگلی کا شکار بن جائے ماللہ پھر ماللہ میں فدا دو نیم کر دو ٹکڑے کر مانا ہے سن کے شک, شک میں نے سنا ہے کہ آپ نے چاند کو دو ٹکڑے کیا تھا آنکھوں سے اب دکھا کے یوں میرے دل کو جب دو ٹکڑے کر دو گے اپنی انگلی کا جلوہ دکھا دو گے تو میں آنکھوں سے بھی دیکھ لوں گا تو حضرت کا انداز ہے جس کو پیارے آقا سے کچھ ملا اس کا صدقہ مانگتے ہیں یہ اندازِ حالی حضرت ہے اور یہاں قسمت سورو حیرہ کی حرز کر رہے ہیں اور کیا مانگ رہے ہیں سورو حیرہ کی حرز ہے قسمتِ سورو حیرہ کی حرز چاہتے دل میں کہرا بار گم چاہتے گل میں کہ ان کے آگے تارے ہستی رضا ہستی دعوی ہستی یعنی میں کچھ ہوں کون حضور کے آگے کو یہ کر سکتا ہے کہ میں کچھ ہوں دعوی ہستی لیکن ہم کھانا کھائیں گے ہم وہاں جائیں گے ہم آپ کے پاس آئیں گے تو ایک تھوڑی سی اس میں آ جاتا ہے بڑا پن آ جاتا ہے تو چونکہ کلام کی ردیف ہی ہم ہے تو ہم, ہم, ہم, ہم تو آنا تھا بے نوا ہم زار ہم بیمار ہم ناچار ہم اگرچہ ہم دوسرے انداز سے ہے لیکن آلہ حضرت کا کمال عشق کہ پیارے آقا کے سامنے نات کہہ رہا ہے اور لفظ ہم ارے رضا کیا ہو گیا ہم نہ ان کے آگے ہم نہیں کہنا اعلیٰ حضرت اب اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں اے رضا ان کی آگے دعوی ہے ہستی پھر آگے جو کمال آجزی کی ہے اللہ اکبر وہ محمود بھائی سے ہی سنیں گے چونکہ آلہ حضرت نے آجزی کی ہے اور آجزی کیسے کی جاتی ہے سکھایا اس لیے جو اعلی حضرت کے الفاظ ہے وہی وہ پڑھیں ان کے آگے تا سا ان کے آگے جاتا ہے یہ ہر پار کیا کہ ہر پار پڑھا ہی نہیں جاتا ہے اتنے بڑے امام نے اپنے لیے تو کہا ایک بار تو آپ نے ان کے الفاظ کہے دوسری بار ہم سے ادا نہیں ہوتا بکے جانا اور پھر آلہ حضرت کے لیے تو محمود بھائی کے عشق نے بھی گوارہ نہیں کیا آپ نے کہا کیا کہے جاتے ہو یہ ہر بار ہم